ان میں سے ایک جلیل القدر امام امیر المومنین فی ان کا لقب ہے سبحان اللہ جس طرح کہ حافظ آبی نے تاریخ الاسلام اپنی جلد نمبر پانچ میں ان کا ذکر کیا ہے صفحہ نمبر نو سو پینسٹھ پر جو بشار عواد کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی ہے ان کا اسم شریف ہے یا ان کا نام ہے یہ امام بخاری کے استاد ہیں ایک امام بخاری کے استاد ہیں جن کے متعلق امام بخاری کا فرمانا ہے کہ میں نے اپنے سامنے بعلم میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے بیلم نہیں سمجھا علی بن مدینی کے سامنے ہے اور علی بن مدینی یحیٰ بن معین کی تعریفیں کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اب دیکھیں ذرا وہ یا بن معین رد اللہ تعالیٰ ہو امام بخاری مسلم ابو داود ترمزینسائی ابن ماجا سب کے استاد ہیں سبحان اللہ اللہ اللہ دس جس دس لاکھ حدیثیں انہوں نے اپنی قلم سے لکھی ہیں کتنی ان کا یہ قول تاریخ اسلام زاحبی کے اندر موجود ہے کہ دس لاکھ حدیثیں میں نے اپنی بولو دس لاکھ حدیثیں الف الف حدیث الف الف میرا حدیث ہے کہ الف الف حدیث ہے کتب تو میں یدی الفا الف حدیث میرے خیال میں کسی اور جگہ پر پڑا ہے دس لاکھ حدیث خیر امام یاحجیہ بن معین رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے فضائل میں اتنا ہی کافی ہے کہ امام بخاری جیسے شاگرد ہیں اور تمام حدیث کی کتابیں لکھنے والے ان کے شاگرد ہیں جو چھ مشہور حدیث کی کتابیں اسماور رجال میں مسلم امام ہیں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کانا یاہیا بن معین علمانا بالرجال رجال الرجال کے علم میں ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والا جہیا بن معین تھا سبحان اللہ امام محمد جیسے فرما رہے ہیں بلکہ بڑی عجیب بات ہے کہ محمد بن ہارون فلاس امام فرماتے ہیں ادارہ بن سبحان اللہ فرما جب تم دیکھو نا کوئی آدمی یاہیا بن معین سے بغض رکھتا ہے تو سمجھنا وہ جھوٹا ہے کیوں کہ یہ سچ کو نتارنے والے تھے تو وہ اس کوڑ کی وجہ سے کہ یہ وہ جھوٹا ہوگا یہ سچ کو نتارتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ان کا مخالف ہوگا بہادری سمجھ جائے خیر امام یا بن معین کے عجیب بات سناتا ہوں ابراہیم بن عبداللہ بن جنید فرماتے ہیں بن معین سے میں نے کہا ترا رائے راجی شافی بابی حنیفہ جناب بتائیے ایک فکا ہے شافی کی ایک فکا ابو حنیفہ کی حنفی سبحان اللہ کس میں کی فکا کو دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے آپ نے فرمایا آپ سے پوچھا عدلت فکا شافی اور فکا فی سے کس کو دیکھنا پڑھنا چاہیے آپ نے فرمایا یار یہ جو شافی کی فکا ہے نا یہ کسی مسلمان آدمی تو اس میں نہیں دیکھے گا اگر فکا ہے تو اب وہ کیا سبحان اللہ امام <سلام> اللہ <سلام> میں لکھ رہے انکول <سلام> <صحاب> بن مہین نے اتنا بات کر دی بڑی اس وجہ سے کہ وہ حنفی تھے اور یہ انحراف ہے امام شافی سے ایک قسم کا اور انصاف چاہیے امام یہ بن بین مہین کو اتنا سخت لفظ نہیں کہنے چاہیے تھے لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا کٹر حنفی تھے شخصی تقلید اتنا سخت کرتے تھے امام اعظم ابو عنیفا کی کہ فرماتے تھے شافی کی کوئی فکا ہے اس کے سامنے فکر تو ہے ہی آج ابو عنیفا کی سمجھ نہیں آ رہا اب اتنا امام بخاری کا استاد وہ امام اعظم ونیفا کا مقلد ہے اگر امام بخاری نہ بھی بنے شگرد نہ بھی بنے تو امام صاحب کی شان اور فکا میں کون سا فرق پڑے گا بھائی یہ محدثین میں سے ایسا شخص جس کی فضیلت اور عظمت اور شان امام شافعی مانتے ہیں امام احمد مانتے ہیں امام بخاری مانتے ہیں امام مسلم مانتے ہیں امام ابو داود مانتے ہیں امام نسائی مانتے ہیں امام ترمزی مانتے ہیں امام ابن ماجا مانتے ہیں بعد والے سارے مانتے ہیں اتنا بڑا امام وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا پابند رہتا ہے بتاؤ فقہ حنفی کے خلاف اگر کوئی آج کا فدو ٹان ٹان کرے تو اس چمگا دیکھتے ہیں فیفی سورج چا فرق آن لگا محدث انفی میں قسم خدا دی کر کے آنا محدس اینفی گن لگ پی کتاب بنا دیا محدث بھی وہ جڑے محدثین دے امام سمجھ نہیں لگی شاید اور اتنا بڑے مقبول بارگاہ خدا ہوئے حضرت یحیٰ بن معین رضی اللہ فرماندین توجہ ہاں ایک بزرگ فرماتے ہیں ان کا نام ہے خبیش بن مبشر وہ سکھا <ثِقَة> وہ مضبوط راوی ہیں حدیث کے وہ فرماتے ہیں میں نے نیند کے اندر معین کو کے بعد دیکھا میں نے کہا اللہ نے کیا کیا انہوں نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے سن لے اللہ تعالیٰ نے مجھے تین سو دی ہیں اور دو جنت کے دروازوں کے درمیان میرا بچھونا بچھا دیا ہے تین سو حورے میری خدمت کے لیے مقرر اللہ <الصط West> है, है, है, اب میں ان بزرگوں کے نام سناتا چلوں جو صوفیاں درویش ہیں دنیا ان کو اللہ والے مانتی ہے محدث امام حدیث کے روایت کرنے والے امام عالم ابو حنیفر تعالیٰ رہے ہیں مشہور زمانہ حضرت ابراہیم بن ادم شقیق بلخی معروف کرخی با یزید بستامی خزیل بن عجاد حضرت دعوت تائی ابو حامد لفاف خلف بن نیوب عبداللہ بن مبارک وقی بن جرہ وقی سبحان بن جرہ وہ ہیں جو امام شافی کے استاد ہیں سبحان یہ وہی امام شافی کے استاد ہیں جن کے سامنے امام شافی نے اپنے قوت حافظہ کے کمزوری کی شکایت کی دیرد کی شکاو دو علاوہ کی عنس و حفظی فاؤ ثانی علا ترک المعاسی فائن العلم نور من الالہ ونور اللہ لا جوتا لعاسی امام شافی فرماتے ہیں میں نے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی امام وقی بن جرہ کے سامنے انہوں نے مجھے وسیعت کی گناہوں سے دور رہے کیوں اس وجہ سے کیل اللہ کا نور ہے نافرمان فرمان کو نور خدا نہیں دیا جاتا آلو! آلو! آلو! آلو! آلو! آلو! سمجھ اللہ اور ان کا امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر فتوا دینا منقول ہے جامع بیان العلم کے اندر محدث ابن نے ابا عبدالبر مالکی کی کتاب میں جلد نمبر دو کے اندر موجود ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اور یہ عجیب بات سناتا ہوں سنا ہوں اس کے اندر عجیب رنگ سے یہ بات منقول ہے وکیل رضی اللہ تعالیٰ نو دو سو بیالیس صفح کتنا دو سو بیالیس صفح یا میرے بھائی دو سو بیالیس صفح پر سبحان اللہ! حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ تو آحدن قدم ہوا لا وکی میںکی بن جراہ سے آگے کسی کو نہیں سمجھتا یہ سب سم سے آگے حنیفا اس پر غور کرنا ذرا شاہ جی محد سے بن معیم فرماتے ہیں امام بخاری کے استاد رحمہ اللہ بخاری شریف میں یا بن معیم شریف آتے ہیں آدی امام بخاری کہتے ہیں بن آح, آح, آح. امام بخاری کے استاد بن فرماتے ہیں وقی بن جرا میرے نزدیک اپنے دور کے تمام عالم و اماموں سے آگے ہے میں اس سے آگے کسی کو نہیں سمجھتا لیکن وکان یفتی برائی ابی حنیفہ اتنا بڑا شخص جس کو میں کسی سے آگے نہیں سمجھتا وہ بھی ابو عنیفا کی رائے رائے رائے کا لفظ ہے میرے امام کی رائے اتنا عظیم ہے ابو عنیفا کی رائے پر فتوا دیتے تھے کلو یا فلحدی سہو سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی وکان یا فلحدی سہو امام اعظم ابو حنیفہ کی سب حدیثیں امام وکیل بن جہ زبانی یاد رکھتے تھے قد من ابی حنیفت حدیث کثیر اور ابو حنیفہ سے بہت حدیثیں یاد کی ہوئی تھی وکیل بن جلح نے امام بخاری کے استاد آمد. کے استاد امام شافعی کے استاد وقیع بن جباہ جو ہیں وہ امام اعظم ابو عنیفا کی بہت حدیثیں یاد رکھتے تھے آمد. ان کی رائے اور فقہ کے مطابق فتویٰ دیتے تھے بات کو سمجھنا آمد. آمد. آمد. کیا دیتے تھے الفد لو ما شاہدہ بے واب کتنے مرے گا یہ مالکی مذہب کے امام ہیں یہ لکھ رہے ہیں امام اعظم کی شان میں یہ لکھ رہے ہیں وقیب اب بات کو سمجھ نہ ہوئے حدیث کثیرا شاہ جی کملا بیس بائی پچیس حدیث بیس بائیس پچیس حدیثوں کو حدیث کثیر کہو گے یہ تو میں بھی یاد کر کے یہ تو لڑکے طلبا بھی یاد کر لیتے ہیں بیس پچیس سو سو دو سو حدیث تو وہ یاد کر لیتے تو ابن خلدون نے کیا بڑی کھچ ماری اپنے تاریخ کے مقدمے میں جو اس نے لکھ دیا پتہ نہیں کیسی جہالت اس نے بکھیری اپنی اس نے لکھ دیا کہ امام اعظم کو سولہ ستارہ حدیث ہیں امام ایمان سے بتاؤ جین سے حدیثیں سننے والے اور یاد کرنے والے ان کے متعلق یاہیا بن معیم فرمائے حدیث بہت حدیث ابو علی پتہ یاد کیجیے اور یاہیا بن معین جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں امام بخاری کے استاد ہیں بخاری ان سے حدیثیں لیتے ہیں تو وہ تو امام اعظم کی فکر اور مسئلے سے باہر نہیں جاتے ایمان سے بتا جن کے ماننے فقہ کو ماننے والوں میں حدیثیں لاکھوں یاد ہیں امام کو ستارہ ہوں گی شرم آنی چاہیے لیکن ایمان سے کہتا ہوں صحیح بات وہ ہے جو حافظ ابن عبد البر نے سی جامع بیان کے اندر اور ال ان کی کتاب ہے ایک اور القت میرے خیال میں سمجھ نہیں آ رہی آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ابو حنیفہ کے حادث بہت تھے حسد کیوں کرتے تھے کہ امام صاحب جو ہے نا حدیث ہوتی تھی نا اور اس سے مسئلہ نکالنا شروع کر دیتے تھے وہ مسئلے ایسے ایسے نکالتے تھے کہ ان کے زمانے کے لوگ حیران پریشان رہ جاتے تھے کہ یار یہ مسئلے کیسے نکالتا ہے ہمیں تو سمجھ ایسی نہیں آتی تو پھر بتاضا بشری آ ہی جاتا ہے اصل بات یہ ہے ورنہ امام صاحب حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب جو ہے نا ان کی نسبت کا ڈورا ہر کسی کی گردن میں ہے سمجھ آ رہی جی اگر یوں کہیں کہ در در سے سگ اور سگ سے نسبتی مجھ کو مانے کے امام ولی لوگ یہی کہتے رہے ہیں میری گردن میں بھی ایک سامنے امام ابن عبد کی بات آ گئی صفح نمبر دو سو تین ترتالیس پر بیان فرماتے ہیں اللہ دینا دینی فرمایا جو امام صاحب کے متعلق چہ میں گویاں کرنے والے ہیں نا ان سے امام صاحب کی تعریف کرنے والے ان کی عظمت کو ماننے والے ان سے حدیثوں کو روایت کرنے والے اور ان کو حدیث کے باب میں مضبوط ثابت کرنے والے زیادہ ہیں اور وہ فرمایا وہ بھی وہ ہیں جو آ کر یہی کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ کیا یہ کیاس کرتا تھا رہ کرتا فرم اور آگے فرماتے ہیں من المعدین اب تباع صفی فرماتے ہیں آج گزشتہ لوگوں میں جتنا صحابہ سے لے کر جتنے لوگ گزرے ہیں فرمایا یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ انسان کے عظیم الشان ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اس کے متعلق دو مختلف رائے رکھنے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں سبحان, سبحان. سمجھ نہیں آ رہی فرماتے ہیں تو دیکھتا نہیں یہ مالکی کی مذہب کے امام فرماتے معدس ابن عبد البر فرماتے ہیں تو دیکھتا نہیں مولا علی کو سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ ایک ناس بھی فرقہ تھا وہ دشمن بن گیا ایک عاشق بن گیا علی کا سبحان اللہ بن گیا سبحان اللہ تو فرمایا یہ اسی طرح یہ انسان کی عظمت کی نشانی ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ دو مختلف متبائن رائے کا اس کے متعلق پیدا ہو جانا یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے اور بولو اے جیسے امام احمد رضا بریل ہوئی اور باقی گلتا یہ نا سمجھ لگی امام احمد رضا آپ دیکھ لیں مخالفین کتنا ہے اور موافقین کتنا ہے مخالف بھی موجود ہیں موافق بھی موجود